إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعر بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله استميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن قال يرجو لقاء ربه أَحَدًا محترم سامعین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد آج خطبے کا جو عنوان وزارت کی طرف سے ہے وہ یہ ایمان اور اس, کا اس کے اثرات انسانی زندگی پر یعنی ایک آدمی اگر ایمان لا لے مسلمان ہو جائے اسلام میں داخل ہو جائے تو اسلام کے اندر داخل ہو جانے کے بعد اس کے اندر ایمان کیا تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر ایمان وہ قوم کی خوبیاں ہیں جو پیدا کر دیتا ہے جس کی بنا پر دنیا کی تمام قوموں سے مسلمان ایک نرالی قوم بن جاتی ہے اور اگر ایمان لانے کے بعد کلمہ پڑھ لینے کے بعد اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اسلام اپنا کوئی اثر ہمارے گفتار میں کردار میں اعمال میں چال چلن میں تبدیلی نمایاں تبدیلی اور فرق نہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ باتیں ایمان کا کھوٹ ہے اسی وجہ سے ابھی ہم غیر مسلموں سے نمایاں فرق والے نہیں ہو پائے ہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کو بہت بڑی نعمت ہے ایمان کے ساتھ اللہ رب العالم فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے بعد عمل صالح کرتے ہیں ضروری ہے انسان جب ایمان لائے تو اب اس کے اعمال گفتار کردار تمام چیزوں میں تبدیلی آ جانی چاہیے اور وہ تبدیلی بھی کیسی آئے ایمان کے تقاضے کے مطابق ایمان کے تقاضے کے مطابق جو ہمارے اندر تبدیلی آئے گی انہیں کو کہا جاتا ہے عمل صالح انہیں کو کہا جاتا ہے نیک امال اگر انسان ایمان کے ساتھ اپنے اندر اعمال سالح پیدا کر لیں تو رب العالمی کا فرمان ہے شاید رحادر رحمان و پوری کائنات کے دلوں میں مومنوں کو اللہ تعالیٰ محبوب بنا دیتا ہے وہ بھی محبوب کیسے بناتا ہے صحیح بخاری کی روایت اے نبی رحطا فرماتے ہیں ایک آدمی اپنے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے جب اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جبرائیل امین کو بلاتی ہیں بکرمون کو فرماتے ہیں دیکھو فنا ابن فنا اس سے میں محبت کرتا ہوں اور تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم بھی محبت کرو اس کے بعد جبرائیل امین کو اللہ تعالی, جبرائیل اللہ تعالی بلاتے ہیں جبرائیل امین آئے اللہ تعالی فناتے یار یا جبرائیل فلاح ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں اور یہ میرے ملا رسل تم بھی ان سے محبت کرو جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ تعالی حکم دیتے ہیں اے جبرائیل پور ساتویں آسمان پر ایران کر دو فلا فلا کہ فنا اینا کے نیک امد اور ایمان کی برکت سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں منا قطل مقرب محبت کرتے ہیں اور میں بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ حکم एक ساتویں آسمان کے سارے فرشتے بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیں اس کے بعد اللہ حکم دیتے جب رحی رمنی سے اتر جاؤ چھٹے آسمان پر چھے آسمان پر جب رحل مینا کے اعلان کرتے ہیں آسمان کے فرشتوں فلا بنا فن سے اللہ محبت کرتے ہیں مرائے قطر محبت کرتے ہیں میں محبت کرتا ہوں ساتویں آسمان کے فرشتے سارے اس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم لوگ بھی اس سے محبت کرو اس طرح کے چھٹے آسمان پر پھر پانچویں پر یہاں تک کہ ساتوں آسمان میں جتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ حکم سے سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں جب ریل امین واپس جا دا ہم نے سات ساتوں آسمانوں میں اس کے محبت کا اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر اتر جاؤ زب زمین پر اترتے ہیں اور تمام مخلوقات کو خطاب کرتے ہیں کہ فنا امنا فنا سے اللہ محبت کرتا ہے منا قطر متربر محبت کرتے ہیں اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کیا زمین پر بسنے والی مخلوقات تم بھی اس سے محبت کرو اس طرح سے اس کی محبت پوری کائنات میں سہل جاتی ہے اسی کو اللہ تعالیٰ ہیں جو لوگ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو کائنات میں عام کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو عمل صالح کی توفیق رکھتے فرمائے میرے بھائیوں ایمان کیا ہے ایمان کس کو کہتے ہیں ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان وہ ہے کہ ایک اللہ کو مان لیا یا اس کی بھی ضرورت نہیں مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا بس مومن بن گیا ایمان والا بن گیا آج ہمیں آدمی کے گار کردار کو نہیں دیکھنا ہے اس کے خاندان اس کے ماں اگر مسلمان ہیں تو پیدا ہونے والی نسل کو ہم بومن سمجھتے ہیں اس کے کردار کچھ بھی ہو امار خوش بھی ہو میرے بھائی اسلام نہیں ہے شریعت کے اندر ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نمبر ایک تصدیق بل جنان نمبر دو اقرار بل لسان نمبر تین امل بل یا عمل بل جوارے. یہ تین چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے جب یہ تین چیزیں آدمی اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے کہا جائے گا کہ ہاں یہ مومن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں ویسے سرکاری مومن تو سبھی بھی بن جاتے ہیں سرکاری مومن جو ہیں ہمارے ملکوں میں کوئی بات ہو سبھی مسلمان سبھی مسلمان بنتے اللہ کے ہاں مسلمان کب بنتا ہے آدمی اللہ کی عدالت میں ان تین چیزیں پیدا کرنے کے بعد تصدیق بل جنان اقرار بل لسان امر بل ارکان یہ تین چیزیں ہیں تصدیق بل جنان یعنی سب سے پہلے دل سے تصدیق کی جائے سو فیصد دل سے اس کو سچا سمجھا جائے نمبر دو جس چیز کو انسان نے دل سے سو فیصد سچا تسلیم کر لیا اللہ کو سچا تسلیم کیا نبی کو سو فیصد سچا تسلیم کیا جب ان تمام چیزوں کو سو فیصد دل سے سچا مان لیا تو اب اس کا دل سچا مان لینے کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ ایکار دلان جب تک کہ اپنی زبان سے اقرار نہ کرے اعلان نہ کرے اعلان کرے کہ واقعی اللہ کے علاوہ اللہ معبود ہے اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں سب کے سب دنیا میں باطل معبود ہیں انداز کی علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا آپ زبان سے اس کو اقرار کریں پھر جس چیز کا آپ نے اپنے دل سے تصدیق کیا اور زبان سے اقرار کر دیا کر لیا اب اپنے اعمال کے ذریعے اس کو سچا ثابت کر دی ایسا نہیں کسی سے تصدیق کر لیا زبان سے اقرار بھی کر لیا شناختی کارڈ میں بھی آ گیا لکھا جا چکا اللہ وہاں نکاح نامے میں بھی, بھی لکھ دیا گیا ہے مسلمان ہے مسلم ہے لیکن اپنے کردار اور اپنے شاہری آواز سے بھی سکت, جس چیز کو سچا مانا جس چیز کی سچائی کا زبان سے قرار کیا ابھی تک اس نے اپنے عمل سے نہیں ظاہر کیا اپنے آماد میں نہیں لایا جس کی وجہ سے وہ ابھی پکا مومن نہیں بن سکا ایک کے بعد عمل عمل کیا ہے اللہ رب العالمین نے جب آپ ربردار اللہ آپ کو اپنا رب مان لیا تسلیم کر لیا رسول کو سوچی سبق سچا مان لیا اور اس خاص پر یقین کر لیا کہ نجات اللہ کی ہیٹ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتاد خرما برداری پر ہے تو آپ اگان ہو تو پانچ وقت کی نماز پڑھ کر کے ثابت کرنے کہ ہم نے سچا مان لیا ہے اب انسان اپنے امال کے ذریعے جب تک اللہ اس کے رسول کی سچائی یا صداقت کتنا اقرار نہ کرے اور ظاہر نہ کرے تب تک میرے بھائی صرف زبان سے کہنے سے غیروں سے ممیز نہیں ہو سکتا اور غیروں میں نمایاں نہیں بن سکتا اللہ ای ای ای ای ای کہا جاتا ہے یہ تین چینی ہیں ان تین چینوں کے مجموعے بنا ایمان ہے یہی ایمان ہے ان تین چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز چھوڑ دے تو آدمی اگر دل سے تصدیق نہ کیا زبان سے اکرار کیا اور عمل سے امریک ارکان سے عمل بھی کیا لیکن دل سے اقرار نہیں کرتا تصدیق کرتا اس کو منافق کہا جاتا ہے منافق وہ ہے جو کبر و شرک کو دل میں چھپائے اور بظاہر لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے اور اگر ایک انسان دل سے تصدیق کرتا ہے دل سے تصدیق کرتا ہے زبان سے اعترار بھی کرتا ہے دل سے تصدیق کرتا ہے لیکن زبان سے اعترار بھی نہیں کرتا اور اپنے آواز کے ذریعے عمل بھی نہیں کرتا تو دل کی سب تصدیق سے مسلمان نہیں ہوتا وہ کافر کا کافر ہی رہا کرتا ہے قرآن پاک سے بہت ساری قرآن و حدیث میں بھی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں ایک انسان زبان سے اقرار نہ کرے اپنے آگاہ سے عمل نہیں کرتا صرف دل سے کہتا اللہ سچے ہیں رسول سچے ہیں اسلام سچا ہے سب کچھ کہتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا ایسا ایسی تصدیق فرور بھی کیا کر رکھتا تھا یہ تصدیق کافی نہیں ہے نمبر تیس انسان اگر زبان سے تصدیق کرتا ہے دل سے تصدیق کرتا ہے زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن بظاہر اپنے عمل کے ذریعے اسلام, اسلام کو ظاہر نہیں کرتا تو ایسے انسان کو خاص سے کہا جاتا ہے یہ انسان فاسق ہے کسی بھی شکل سے ایمان کا لقب اس وقت سے نہیں مل سکتا جب تک کہ بیک وقت تینوں چیزیں اپنے اندر پیدا نہ کر لی ایک میرے بھائی دو دل سے تحدیک ہو نمبر دو سبان سے فترار ہو اور نمبر تین اپنے آزاد کے ذریعے ظاہری طور پر اس پر عمل کیا جائے ان تینوں چیزوں کے نام ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے اب آمار میں آج اس دور میں انسان کلمہ تو پڑھتا ہے اور امید ہے زبان سے ایکار بھی کرتا ہے لیکن عمل کیوں نہیں کرتا عمل کرنے میں تیسری چیز جو ہے اس کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں نمبر ایک کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ہمارے بھائیوں میں جنہوں نے روزے نماز کو سب چھوڑ دیا ہے سود بھی لیتے ہیں رشوت رشور کھاتے ہیں حرام کاریاں بھی کرتے ہیں لوگوں کا مال بھی کسب کرتے ہیں ہزاروں گناہ ہزاروں برائیاں کرتے ہیں لیکن وہ صرف اپنے توحید پر اعتماد کر کے بیٹھے ہی نہیں بھائی کچھ بھی کرو لیکن اسلام نے کہا ہے اگر توحید میں پکے ہو تو آپ میں جنت مل جائے گی انسان عمل نہیں کرتا ظاہری طور پر سارے حرام کام کرتا ہے ساری برائیاں کرتا ہے لیکن وہ کسی برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں کیوں وہ یہ سمجھتا ہے کلمہ پڑھ لیں گے اور کلمہ کو جنت میں جائے گا ہم کس نے بھی بنا کریں گے اللہ غفور الرحیم ہے میرے حیو یہ ہے یا اسی طرح سے فرائب کو چھوڑ دیتے ہیں واجبات کو ترک کر دیتے ہیں اسلامی حکام کو نظر انداز کر دیتے ہیں کسی چیز کی پابندی نہیں کرتے جس چیز کا دل نے چاہا اس کو اپنایا اور دل نے جو نہ چاہا اس کو چھوڑ دیا اللہ جہاں کتنا بھی ضروری ہو صرف اپنے عقیدے پر اپنے توحید پر اپنے ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں میرے بھائیو نجات کے لیے توحید توحید توحید اور صر عہ مکمل نجات کے لیے یہ کافی نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے پرانی آلات پر غور کرنا چاہیے کہ توحید بل... توحید اور رسول پر رسال... رسول کی رسالت پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ جاہر طور پر اللہ اس کے رسول کے فرما بردار نہ بن جائیں سورت القح کی آخری آئے اللہ دارہ فرماتے ہیں ہمن کا نئر چوڑے کا ابد ہی فنیا من ہی ایسے لوگ جو صرف اپنے ایمان پر اپنی عقیدے پر اپنی توحید پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نہ گناہوں سے بچنا ضروری سمجھتے ہیں نہ اللہ اس رسول کی فرما باداری اور فرائض کی ادائیگی کو ضروری سمجھتے ہیں ان کے لیے قرآن پاک یہ ہے بڑی اہم ہے اللہ ادارہ فرماتے ہیں فمن کا نظر چولہے کا جو انسان چاہتا ہے کی اپنے رب سے ملاقات کرے کیسے ملاقات کرے اس کا رب اس سے راضی ہو اس کا رب اس سے خوش ہو اس کا رب اسے جہنم سے آزاد کر دے جہنم سے بچائے اور اسے جنت میں داخل کر دے فمن کا نئے جا رب ہی فلیامل املحا ویباد رب ہی آداب جو رب کی جنت میں جانا چاہتا ہے اور جو رب کو راضی کرنا چاہتا ہے اور جو رب کا محبوب بننا چاہتا ہے اپنے مالک کا محبوب بننا چاہتا ہے اس کے لیے توحید کافی نہیں ہے خلیہ عمل امن ان شرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ اسے چاہیے کہ پابندی کے ساتھ امن صالح کرتا رہیے جب تک انسان اپنے آپ آن کو خراب چیزوں سے نہ بچائے اور عمل صالح نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک سے بچنا اس کے لیے کافی نہیں ہے اللہ اس وقت راضی ہوگا جبکہ شرک سے بچنے کے ساتھ تو خارش کے ساتھ ساتھ انسان عمل صالح کرے ہمیشہ ہمارے ساتھی قرآن باتیات پڑھتے رہتے ہیں ان الانسان ول وعملوا الصالحات سواس ہو گی وہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ایسے ہمارے جو بھائی صرف پر اور اپنے ایمان پر اور اپنے عقیدے پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں اب تو جنت ہمارے نام ہو چکی ہے ہم جو چاہیں کرتے رہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ السرے ہے زمانے کی اندر انسان رکھے خسرے سارے انسان نقصان اور خسارے میں ہے کوئی کامیاب نہیں ہر ایک نقصان میں ہے مگر وہ انسان نقصان سے بچا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے اندر چار چیزیں پیدا کیا نمبر ایک علم لدین عام ایمان لاجا نمبر دو وہ امسالح ایمان کے ساتھ ساتھ اس نے عمل صالح کیا نمبر تین وہ تو لوگوں کو نئے عمل کی دعوت دیتا ہے اور نمبر چار وہ تواسو خود صبر کرتا ہے اور دہروں کو صبر کی ترکین کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ سنبھایا تو کے بعد بھی خسارے سے بچنے کے لیے ایمان نہ لینے کے بعد بھی نقصان اور خسارے کے لیے اسے تین آماد اور کرنی ہے ایک تو عمل صالح ہے اور نمبر دو لوگوں کو حق کی دعوت دینا ہے نمبر تین لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا ہے خود صبر کرنا ہے اور دوسروں کو صبر کرنے کی دعوت دی جائے رب العالمین اور بلانوین کے اندر اسی چیز کو قسم کھا کے کہتے ہیں میرے بھائیوں ایمان اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ ایمان جو آپ کے لیے نجات کا باعث بنے تو وہی ایمان ہے جس کے ساتھ امریکہ اللہ تعالی قسم کھاتے ہیں وہ تین وہ سیتون بردل امیر چار تینوں کی کسم ہے تیر استور سینا کی اور قسم ہے مکے مکرمہ بلد برد کی ہم نے انسان کو تو بہت اچھا پیدا کیا ہے یہ سارے انسان سمر اس دنیا کی تمام مخلوقات میں سب سے قریل مخلوق انسان کو ہم بنا دیتے ہیں تب میرے بھائی جب انسان اگر دلکت سے بچنا ہے اور رشوائی سے بچنا ہے اور انسان اپنے انسان بننا ہے تو اس کے لیے دو سرتے ہیں جو ایمان لائے وہ امر اسات اور ایمان لانے کے بعد وہ عمل صالح کرتے ہیں تو میرے بھائیوں ضروری ہے ایمان کے ساتھ عمل شالح اپنانا تو جو لوگ صرف توحید پر اور اپنی عقیدے پر اور صرف ایمان پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے نمبر دوسری چیز جس کی بنا پر لوگ آپ عمل نہیں کرتے امن سالے امن سہے چھوڑ دیتے ہیں برائیاں حرام کاریاں کرتے رہتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے حسب اور نصحب پر اپنے اونچے حسب اور نصحب پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتا ہے عمل نہیں کرتا جیسے یہودیوں نے ایمان یہودی عمل صالح نہیں کیے عیسائیوں نے عمل صالح نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہے عیسائیوں یہودیوں نے کہا لن تما ایادودا ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو ایسی قوم سے ہیں ایسی برادری سے جن کے مطابق اللہ نے کہہ دیا ہے یہ سب کے سب جنت میں جائیں گے اگر کوئی یہودی کسی گناہ کی بنا پر جہنم میں جائے گا تو چند دن کے لیے جائے گا اس کے بعد آزاد ہو کر کے پھر جنت میں آ جائے گا یہ یہودیوں کا سیدا تھا یہ عیسائیوں کا سیدا تھا ہم مسلمانوں کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں عمل صالح کی توفیق رشید فرمائے مسلمانوں میں بھی ایک کی روح پیدا ہو گیا جو صرف ہسب اور نصح پر بھروسہ کر کے جنت میں جانا چاہتا ہے نہ برائیوں سے بچنا چاہتا ہے اور نہرام کاری نہ برائی کاریوں سے بچنا چاہتا ہے اور نہ آمان صالحہ اور فرائض کو ادا کرنا چاہتا ہے وہ یہی کہتے ہیں ہم سید ہیں ہم سید ہیں ہمارا سدا سے نسا تعلق ہے ہم سنا کے مرید ہیں ارے میرے بھائیوں کوئی شک نہیں سل اور آنکھوں پر آپ سید ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تمہارا بھرا رکھے لیکن سید ہو کر کے اپنی سات اور برادری پر بھروسہ کر کے عمل نہ کریں صرف سید ہونے پر بھروسہ کر لیں یہ اسلام میں غائب نہیں ہے آپ کو امل کرنا پڑے گا جو رب کو رادی کرنا چاہتا ہے صرف بننے سے کوئی ربادی کو نہیں کر سکتا ربو سورت راجی ہوگا جب سرک سے بچنے کے ساتھ ساتھ سید ہونے کے ساتھ ساتھ آپ امل आप کریں گی امل سالے نہیں کریں گے صرف شہید ہونا ہمارے لیے کافی نہیں ہے اللہ ایک تیسرا گروہ اور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے جو نئے سامان نہیں کرتے حرام کاریوں سے نہیں بچتے برائیوں ہی چھوڑنا چاہتے صرف ان کا یہ نظریہ ہے کہ ہم نے فلا بڑے بزرگ سے ولی سے نئے اور صالح سے ہم نے بیعت کر رکھا ہے اب ہم کچھ بھی کر جانے جنت میں داخل کرانے کا ذمہ دار وہ ہے میرے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا امام بے حکیم اللہ اللہ اتنے بڑے امام اپنے کے اندر اور امام ابو نحم حالیہ کے اندر نکل کرتے ہیں حدیث کے راوی ہے ابو اللہ گڑی پیاری روایت نہ سید ہونا کام دیکھا نہ کسی سیر فکیر یا کسی بزرگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو نیک اور صالح ہیں وہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ اولیاء کے نکے قدم پر چلا اللہ قرآن کی قبروں روڑوں سے بھر دے اور قیامت دن دلستی میں ہم کو بھی اولیا کے ساتھ اٹھائے یہ بڑی خوشی کی بات ہے, کر رکھا ہے تو عمل صالح کا تفارہ نہیں ہو سکتا جنت میں جانے کے لیے آپ کو دائت کا بھی نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے عمل صالح ضروری ہے سنو جو میں نے حدیث کا حوالہ دیا امام بے امام ہاشی امام ابو روحین اللہ اکبر حدیث کے راوی ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ تمام سیدوں کے سید ایک سید نہیں سارے سیدوں کا سید اور کائنات میں سب سے اونچے والا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ اکبر آپ نے اے شاخ کمایا اننا اولیائی المستک لوگوں یاد رکھنا ہمارے قریب انا اولیائی ہمارے دوست ہمارے بہبوب ہمارے قریب ہمارے سہیتے ہمارے لاکڑے وہ ہیں جو متقی ہو کون ہو بھائی صرف سید کا معاملہ نہیں ہے کس کا معاملہ ہے تکوا کس کو کہتے ہیں اللہ کی نفر بہاروں سے بچنے والے کو بچنے کو تکوا کہا جاتا ہے اب نے ساتھ ہمایا اے لوگوں سن لو یہ میرے رشتہ دار کھڑے ہیں یہ میرے آر کھڑے ہیں یہ میرے بہن کھڑے ہیں یہ ہمارے اپنے کھڑے ہیں ان کو یہ ضو ہے کہ ہم کریں یا نہ کریں ہم تو نبی کی نسل ہے ہم تو باون پکا کر بچے جائیں گے چلے جائیں گے کتاب کے لیے بھی اس کو نہیں رکنا ہے آج یہ ہمارے عدیبہ قاری نہیں سوچ رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے لیکن ان کو سدھا دو ان کو بتا دو ہمارے گھر والوں کو بتا دو المست میرے دوست میرے قریبی وہ ہوں گے جو مستقی ہو چاہے یہ میرے خاندان کے ہو یا کسی دوسرے خاندان کے ہو سارا معاملہ تکوا کا ہے دن کا اللہ حافظ اور تھوڑا سنو मेरे احساس نبھایا اے میرے خاندان کے لوگوں اور اے میرے آئے رسول اور میرے اہل بھائی اور میرے دارو اے میرے سیدو یاد رکھو اچھی طرح سے یاد رکھو لا بھی ملک یاد بلابر کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے سارے گیر جو ہیں جو غیر سید ہے کے میدان میں آئے تو نیکیاں لے کر کے آئے عمل صالح لے کر کے آئے و ثواب لے کر کے آئے نجات کے لیے بہت سارے عمل لے کر کے آئے اور تم آؤ ہمارے اپنے لوگ ہمارے خاندان کے لوگ وہ تعطلف دنیا وہ تعطلف دنیا اور تم آؤ تو دنیا کو بہت دعوت لے کر کے آؤ اور عمل صالح نہ کرو پھر بھی سرگیٹ امن نہ کیا کہ ہم رسول کے خاندان کے ہیں اور ہمارے ساتھ یاد رکھو اگر حج کے میدان میں غیر لوگ کیا لے کر کے آئے تو ہمارے بن جائیں گے اور تم ہمارے ہو اگر نیت عمل لے کر کے نہیں آؤ گے تو حج کے میدان میں تم ہمارے نہیں بن سکتی ہمارے نہیں بن سکو گے پھر ذرا سنو اللہ تل سن نے ساتھ رمایا حسے کے میدان میں یہ کیا تو سارے نہیں ہے محمد یا محمد یا محمد ذرا ہمیں بچائے ہم آپ کے خاندان کے ہیں ہم آپ کے انکل ہیں ہم آپ کے قدر ہیں. ہیں ہم آپ کے فلاں ہیں ہم آپ کے فلاں ہیں اللہ تن نے ساتھ رمایا تم کو پکار लेकिन گے لیکن تم امن لے کر کے نہیں آؤ گے تو میں کیا دوں گا جاؤ جاؤ واپس جاؤ امن نہیں لے کر کے آئے تو میں تمہارے کام نہیں میرے بھائی ایمان کے ساتھ عمل صالح اپنا ہومل سالے تو رادی کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ توحید کے ساتھ عمل صالح شرط ہے اور اسی سے ایمان مکمل ہوتا ہے اکور اکور یاد آفر اللہ بالکل الحمد للہ وقفا وسلم اماز میرے بھائیو یہ توہین ایمان کے چھ ارکان ہیں ابھی تو میں نے بتایا ایمان کیا چیز ہے ایمان کی سے تصدیق زبان سے اقرام اور ظاہری طور پر عمل طالب ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو پانچوں ارکان پورے کر لیں اور گیارہ مہینے صرف ہفتے میں ایک دن نماز پڑھے ہفتے بھر کا کفارہ بنا لیں نہیں پورے نماز کی پابندی کرو عمل صالح کرو یہ ہے تین تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ایمان کے چھ ارکان ہیں جو برابر آپ لوگ جانتے ہیں آمن تو بلّہ ہی وہ ملائقت ہی وہ قطب ہی وہ رستول ہی شر ولبا سے بادل اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اللہ کی کتاب پر ایمان رکھنا اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا اللہ تعالی کے رسولوں پر ایمان رکھنا اسی طرح سے تقدیر پر ایمان رکھنا ہر قسم کی تقدیر جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر آخری چیز ولبا سے بادل مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر اور اٹھائے جس لیے جائیں گے اس لیے اٹھائے جائیں گے کہ وہاں پہنچ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے زندگی بھر کے ایک ایک لمحے کا ایک ایک منٹ کا حساب کتاب دینا ہے یہ آخرت پر ایمان رکھنا یہ ایس ایسا اہم معاملہ ہے کہ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ سدھارنے والی چیز جو ہو سکتی ہے وہ آخرت میں حساب کتاب کی فکر ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر پیدا کر دے کیوں بھائی یوم لا ینفع یو ولا بنون یاد رکھو وہاں نہ مال دے کر کے اے اپنی چاند چھڑا سکو گے نہ اپنی اولاد کو دے کر کے ہمت کے دن اللہ تعالیٰ کہ رے لیے اس وقت بندہ کیا کہے نا اللہ تعالیٰ یہ میرے ماں باپ ہیں ان دونوں سے لے کے جہان میں ڈانٹے مجھے چھوڑ دے اللہ کہے کہ نہیں اچھا اللہ بیٹے بیٹیاں بھی لے ان کو بھی لے جا پھر کیا جتنے ہمارے رشتہ دار ہیں سب کو لے لے جہان دے مجھے جہنم پہ چھوڑ اللہ اکمر یہ تھا پورے خاندان جو کچھ ہم دنیا کے اندر ہمارے پاس تھا کم کبھی ماں باپ سب اللہ سب کو لے لے اور مجھے جاننا سے چھوڑ دے اللہ کیا فرمائے گے کلّا ہر نہیں آج ماں باپ کو چہان میں تیرے بدلے ڈال کر کے تجھے نہیں چھوڑا جائے گا ابھی دُکاری کو تیرے بیٹے بیٹوں کو تیرے مال دولت کو لے کر کے آج تجھے چھان سے نہیں چھوڑا جائے گا میں یہ چہن شورے مار رہی ہے آج تجے چاند میں ڈالیں گے اور جیسے ڈان کہ تیری کھوپڑی پیگل کر کے سب ختم ہو جائے گی آج تجھے پتا چلے گا میرے بھائی اس وقت انسان کو اگر حقیقی ماروں میں ہس رکھا حساب کتاب کی فکر تصور پیدا ہو جائے انسان ایک منٹ میں اپنی اصلاح کر لے اللہ تعالیٰ سب کو آخرت کی فکر پیدا کر دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو تالان ہو امبیا کے بعد ان سے آنا گر کوئی انسان لیکن آخرت کی فکر راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں ساتھ میں ابو کر رضی اللہ تعال ہے گلام ساتھ میں ہے بہت سارے پاکستان میں ہیں ابو بکر چلے جا رہے ہیں اچانک پرندہ بازے حساب بھی اللہ کہتی اے پرندہ اے پرندہ سرا تو بڑا خوش نصیب ہے تجھے مبارک ہو اے چڑیا تجھے مبارک ہو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں جن کو کہاں کی فکر ہے یا پرندہ مبارک ہو مبارک ہو تو کتنا خوش نصیب ہے ابو بکران سے ہفتے اثرے میں مہینے میں کبھی ایک محتوا خرید کر کے لاتا ہے تب اسے پھل ملتا ہے تو کتنی خوش نصیب ہے تازہ و بتا باغیچے میں جس درخت کا پھل جو چاہے جتنا چاہے تو کھا لیتی ہے پھر ابوکر ہے وہ تصوڑ جنگل کے باغاتوں میں جنگلوں میں باغھات میں جس درخت کے نیچے کھنڈی ہوا آتی ہے تو وہاں بیٹھ کر کے آرام کر لیتی ہے مزہ تو لے رہی ہے پریشان ابو بکر اٹھا رہا ہے لیکن ابو بکر سے تو زیادہ خوش رہتی ہے اتنے مزے یہ کر کے تو مرے گی تو تیرا حساب کتاب نہیں اب وکر مرے گا تو اسے زندگی بھر کا حساب دینا ہے ابو بس اپنے حساب کی فکر کہتے پرندہ بھی مجھ سے اچھا ہے کیا اسے حساب کتاب نہیں دے رہا ہے ابو بس ابو حرحر اللہ تعالیٰ انتقال کر رہے ہیں چار بھائی ان کے دیوار کے سائڈ میں لگی ہوئی ہے لوگ کرنے کے لیے بیوی بی کھڑی ہے اولاد کھڑے ہیں دو سہباب ہیں شاگرد کھڑے ہیں اچانک انہوں نے روک موڑ لیا اور دیوار کی طرف کر لیا روتے روتے بہت دیر کے بعد ان کو سیکھ کر کے سامنے کی طرف سارے آب بچوں کی دیکھ بھال کی نگرانی ہم لوگ کر لیں گے ابو نے کہا سن لو یہ میری بیوی کھڑی ہے مجھے یہ افسوس نہیں کہ میرے بات بیوہ ہو جائے گی یہ بچے ہیں مجھے یہ وہاں یہ بچے یتیم ہو جائیں گے یہ میرا گھر ہے مجھے یہ ڈر ہے کہ اصل میں ڈر یہ ہے زاد ان کلیل ان سفر جس سفر میں جا رہے ہیں وہ بڑا لمبا ہے ابو ہوا کے پاس تو بہت ہی تھوڑا ہے میرے بھائی ایمان درا کرت ہو تو یہ سارے مشکلات حل ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نہیں فرمائے اللہ ہم سب کو موحد و مطبے سنت بنائے جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ پکا سچا مومن بنائے جو اللہ کی عدالت میں مومن ہوتا ہے زبان سے فیکرا دل سے تصدیق زبان سے اقرار اور ادا کے ذریعے عمل اللہ روی ہمیں جو بیمار ہوں شفا کلی حتہ فرما جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان ہال ان کی پریشانیوں کو دور دی. جو ہیں ان کے مہتبر